سفر کرے یہ چھ چیزیں اگر آ گئیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں اور ابرار کے بارے میں اللہ تبارک نے عجیب بات کہی گئی ہے اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو آئے کریمہ دیکھو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 کہا گیا الحج و اشحرم معلومات حج کے معلوم مہینے حج کے مہینے کون کون سے ہیں شیکات اور ذلحج کا پہلا اشرا دس دن شکادا اور ذیل کا پہلا اشرا حج نو ہجری میں فرض فرض ہوا اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس ہجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا سن نو ہجری کے اندر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 وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاؤُ لِلَّا الْجَنَّةِ اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت میں کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی عمرہ حج عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے رمضان شریف میں عمرہ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 اب دیکھیے میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑی میرے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے بتائیے تو مناسک سیکھ کر جائیے آپ پہنچے آپ احرام تو یہیں سے بات کر کے گئے جاتے ہی آپ وزو بنائیں وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے برابر وہاں پہنچتے ہی وضو کریں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 خراب لیڈروں کی مثال دی گئی ہے ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدم علی سلام جب زمین پر تشریف لائے تو سارے کے سارے لوگ جو پیدا ہوئے اس وقت وہ لوگ اور بہت عرصے تک سب توحید پر کار بند تھے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 کتاب کیوں نازل فرمائے اس کی وجہ بتائی کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف کی وجہ بتائی گئی کہ اختلاف و گمرہی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی جاہلوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز نہیں ہوا پڑھے لکھے علم والے لوگوں سے اختلاف و گمرہ کا آغاز ہوا اختلاف و گمرہی کی ابتدا ہوئی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 کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں ولا کوئی مشرک لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کوئی مسلم لڑکا مشرقہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے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 عورت پاک ہوئی پاک میں طلاق دینا ہے نا، عورت پاک ہوئی طلاق دے دیا تین ہے گزر گئے پھر اس نے طلاق دو جو اور ہے وہ نہیں دیے اب یہ عورت وائنا ہو گئی اس کے نکاح سے نکل گئی اگرچہ دو طلاق ابھی باقی ہیں، اس میں کہ عدت گزر گئی نا ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کیے تو بغیر حلالے کے حلال شرعیہ کے اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے سات کریمہ میں کہنا ترا دو بہنوں بل بالمعروف واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماکل یا سارے صحابی ہیں ان کی بہن جمیلہ وہ حضرت عاصم ابن ادی کے نکاح میں دی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی اور عدت پوری کی پوری تین ہے گزر گئی ان کو بڑا دکھ ہوا یہ ماکیل بن اثار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن دی کہا کی تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح سانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا بہت برا بھلا کا حضرت ہے ماکیل بن حصار میں. میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی دی تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی اسے تیراک نہیں دیا اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں تو آئے تری لڑکی بھی چاہ ہے کہ جہاں میں نے پہلی بار عزت دی ہے اب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 مقدم رکھنا چاہیے ابھی زندگی اس کو گزارنی ہے اگر لڑکا سچ مچھ سوم و سلاد کا پابند ہے اچھا ہے کاروبار اچھا ہے دے دینے میں کیا حرج ہے لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی وہ لڑکا سوم و سلاد کا پابند نہیں ہے مشرق ہے کاروبار سے نہیں ہے تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانہ جائے گا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 سیاح کے بعد طلاق ہو گئی ہے اب کتنی دے گا مہر مہر مشر کا مطلب کیا لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے اگر پانچ لاکھ روپیہ تو پانچ لاکھ روپیہ دینا پڑے گا لہذا مہر متعین کر لیا تھا کہ دینا پڑے یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اس کے بعد لفظ متا کا لفظ ہے یہ بہت زبردست مسئلہ ہے اور شاہ بانو کیس کی آپ نے کی ہوگی طلبا بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے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 آئیے دیکھتے ہیں کیا متا کا وہی مطلب ہے متا کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک نے ایک جگہ ارشاد انمال حیات دنیا, مطا، دنیا کی زندگی متا ہے متا کا مطلب آرزی سامان ہے تو لفظ متا خود بتا رہا ہے کہ آرزی طور پر دلجوئی کے لیے تلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو یہ متا مطلب ہے متا کا مطلب آرزی چیز نہ کس زندگی پر کو نہ نب کر دیا جائے قرآن نے متا کہا ہے متا کا مطلب زندگی بھر نان نبکا نہیں بلکہ طور تلاش دینے کے بعد بیوی بی کی دلجوئی کے لیے دو سامان دے دیا جائے، وہ متا ہے زندگی متا کی حقیقت کے خلاف یہ تو ہوئی نقلی دلیل اکلی دلیل کیا ہے شادی کس کو بولتے ہیں شوہر اور بیوی بی کب بنتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں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 تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے بڑی جگری سے لڑتے تھے ان کا دل بندا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ سکون کا تابوت یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے تابوت سکینہ کی وجہ سے اس میں کیا تھا تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تورا تابوت کے اندر موسیٰ علیہ اسلام کی لاٹھی اور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 قبر کو دھول کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں بداعت کی قبیل سے تبرکات وہی افادیت کے حامل ہے کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے اگر بحق نہ ہو تو اس کے قریب نہ جانا چاہیے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 اس پر اختلاف کیا ان کا کام ہی اختلاف تھا کہنے لگے آر اس کے پاس مال کہاں ہے, کہا ہے؟ بادشاہ بننے کے لائق کہاں ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ بھی کمانڈر ان بننے کے لیے مال کی ضرورت کہاں ہے اس کے لیے تو بست علم و جسم ہونا ضروری ہے ایک تو جو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 اللہ نے فرمایا ہے جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو نا آزمائے جاؤ گے ایک نہر کے اوپر فلم ایک نہر پر آزمائے جاؤ گے جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لیے کیا؟ کون سی آزمائش کیا کہ اس نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی وہ